اب سورت الحج کے تیسرے رکو سترویں پارے کے دسویں رقو اور سورت الحج کی آیت نمبر تیئیس کا درس ہوگا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد سلام پڑی اللہ اندر الین بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل فرمائے گا جنات تجری من تا حل انہا ایسی جنتوں میں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں دوا ہوں گی یو من نفیحہ من اصیر منظاہ ان جنتوں میں انہیں سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے یو پہنائے جائیں گے اصاویرا کنگن زہب سونا لو, لو موتی موتی اور سونے کے کنگن انہیں جنت میں پہنائے جائیں گے وہ لباس سوہم اور جنت میں ان کا لباس حریر یعنی ریشم ہوگا جہنمیوں کا ذکر ہوا پھر جنتیوں کا ذکر ہے ہمارے سامنے دونوں راہیں ہیں دنیا کے اندر نفس و شیطان کی مخالفت کر کے شریعت کی پابندی کر کے یا تو ہم جنت کا راستہ اختیار کریں یا پھر نفس و شیطان کی پیروی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کریں عقلمند دانہ اور سمجھدار یقیناً دنیا کی مشقتیں برداشت کرے گا آخرت کو ترجیح دے گا دنیا کو ٹھکرا دے گا اور تھوڑا نقصان برداشت کر کے تھوڑی تکالیف برداشت کر کے وہ ہمیشہ رہنے والا گھر یعنی جنت کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرے گا وہ ہدو الا تو بھی مین پاکیزہ قول کی طرف انہیں ہدایت دی گئی یعنی کلم توحید اور ایمان کی ہدایت مومنوں کو دی گئی وہ ہدو الا سے حمید اور اللہ کے راستے کی طرف انہیں ہدایت دی گئی اللہ کا راستہ انہوں نے دیکھا اور اسی راستے پر وہ چلے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دے حمید اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے حمید کے معنی ہے ہر تعریف اور ہر خوبی کا وہی مستحق ہے ان الدین کا فروخ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یس دون آن سبی اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ول مسجد الحرام الدی اور مسجد حرام سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا اللہ جا اللہ وہ مسجد حرام وہ ادب والی مسجد جس کا احترام کرنا ضروری ہے حرام کے معنی ادب والی مسجد جیسے محرم الحرام ادب والا مہینہ مسجد الحرام وہ مسجد جس کا ادب کرنا ضروری ہے اللہ جا اللہ سے وہ مسجد جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا سوا انل آکفی الباد اس میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی برابر ہیں عاقف کے معنی رہنے والے بعد کے معنی باہر سے آنے والے مسجد الحرام میں سب کا حق یکسا ہے امام عالم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہوں کے نزدیک مکئی مکرمہ کی سرزمین پر بھی سب کا حق یکسا ہے ومئی یورد فی بادم اور جو کوئی اس مسجد میں ناجائز زیاتی کا ارادہ کرے الاحاد زیادتی ظلم ناجائز من عذاب علیم ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے یعنی مسجد الحرام میں جا کر یا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جا کر کوئی کسی پہ ظلم کرے یا گناہ کرے بات یاد رکھیں کہ اس سرزمین میں جس طرح نیکی کا ثواب ایک نیکی کریں تو لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے اسی طرح وہاں گناہ بھی زیادہ ملتا ہے اگر ایک گنا وہاں پر کریں گے تو ایک لاکھ گنا نام امال میں لکھے جائیں گے اس لیے جسے بھی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ ایسے مقدس مقامات کی حاضری نصیب ہو اسے چاہیے کہ وہ ان کا ادب کرے وہاں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی اللہ وسلم علیہ وسلم